وكل النار انسان کی کامیابی اور اس کی عقلمندی کا مداح اس پر نہیں کہ وہ دنیا کی طرف دوڑنے والا ہو انسان کی کامیابی اس کی سمجھداری اس کی عقلمندی کا مزار اس پر ہے کہ اس کی دوڑ آخرت کی طرف ہو وہ مخلوق کی بجائے خالق کی طرف دوڑنے والا ہو وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے آخرت کی طرف دوڑنے والا ہو اس کی منزل دنیا نہ اس کی منزل آخرت ہو دنیا میں ایک مسافر کی طرح جیے اور آخرت کو اپنا مقصود بنائے اس لیے کہ دنیا چھوٹنے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے اپنی ساری زینت کے ساتھ اپنی ساری رونق کے ساتھ دنیا انسان کے سامنے لیکن آقرت اس سے زیادہ بہتر ہے اور اس سے زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا کے لیے خاتمہ یقینی اور آثرت کے لیے بقا یقینی دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مکھی اور مچھر کے پر سے بھی زیادہ کم ہے لیکن آخرت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزیز اور قیمتی ہے دنیا اللہ رب العالمین اچھے برے سبھی کو دیتا ہے لیکن آخرت جنت اللہ کا انعام انہی کے لیے ہے جن کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت ہے یہ اللہ کے مقدر بندوں کے لیے لہذا ایک مومن کے لیے زندگی کا مقصود دنیا نہیں بلکہ آخرت ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبت ہو اور تم سب دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی سے تم دوڑو اپنے رب کی طرف اپنی رب کی مغفرت کی طرف وہ جنت ناگ و اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے عدتین اور یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی دوڑو اپنی رب کی مغفرت کی طرف یعنی اپنے گناہوں کی معافی کرا لو جب تک زندگی باقی ہے جو بھی گناہ جو بھی جو بھی برائیاں تم سے ہوئی ختم ہونے والا ہے اس کو ٹالتے مت مترسان گنا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے گناہوں میں جلدی کرتا ہے توبہ میں دیری کرتا ہے اس سے زیادہ نادان کون ہوگا گناہوں میں جلدی کرے لیکن توبہ میں تاخیر کرے اپنے رب کی طرف سے اللہ رب العالمی غقین ہے وہ ہے بڑے سے بڑا گناہ ہو شرک اور جیسا بھی گناہ ہو اگر بندہ سچے دل سے اللہ تعالی سے توبہ کر لے اپنی الاح کر لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ پرماتا کیوں اللہ کی طرف قغا نہیں کرتے اور کیوں اللہ سے استغفار نہیں کرتے اللہ تعالی غفور رحیم ہے وہ سارے مفرت کی طرف اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اس کی سارے ساتو و آسمان اور زمین ملا دی جائیں بس وہ آسمان اس کی چوڑائی بھی نہیں ہو سکتی جنت اتنی بڑی جنت اتنی وسیع جنت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہے یہ بھی کہ قیامت کا دن آئے گا تو جنت بنے گی نہیں جنت آج بھی اللہ تعالیٰ نے سجا کے رکھی ہے تیار کر رکھی ہے ان ساری نعمتوں کے ساتھ آج بھی جنت موجود ہے کن کے لیے ہے کیا ان کے لیے جو اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ کی مرضیات پر ترجیح دیتے ہیں اپنی چاہتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ رب کی چاہت کیا ہے کیا جنت ان کے لیے ہے کیا جنت ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے لیکن پھر مانتے شیطان کی ہے زبان سے اللہ کو اپنا مالک بنایا ہے لیکن عملی زندگی میں شیطان کو اپنا مالک بنایا ہے عرب کے حکم کبھی مانتے کبھی نہیں مانتے لیکن شیطان کا کوئی حکم چھوڑتے نہیں ہے اس پر کرتے ہیں ہیں اس اس کو برا کہتے لیکن کے باوجود زندگی دیکھی جائے زندگی میں شیطان کی پور پوری پوری پرما ہے کیا جنت ان کے لیے ہے جنت ان کے لیے نہیں تو عدت متقیم جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے متقین, متقین کے لیے متقی کون پستقی وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے آدر کی فکر کی بنا پر اپنی زندگی میں برائیوں سے بچے اللہ کے ڈر سے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچے اس کو متقی ہیں کہ دل متقیب ہو اور زندگی میں ہو دل اللہ ارب العالمین کی عظمت سے بھرا ہوا ہو اللہ کی بڑائی سے بھرا ہوا ہو اسے ہر آن اس بات کا خوف ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو کہ, مجھ عذاب نازل کہ اللہ تعالی میری ساری برباد کر میں دنیا میں تو ہنس رہا ہوں لیکن آخرت میں آخرت میں میں رونے والوں میں سے ہوں دنیا میں میں بے فکر ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے ایک انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کریں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے حاسبو انفسکم اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کرے اللہ کا حساب بڑا مشکل معاملہ ہے وہاں اگر پکڑ ہو گئی وہاں پھنس گیا کوئی بچانے والا نہیں ہوا آدمی آج اپنا حساب کر لیا دیکھ لے اس کی نیتوں کا کیا حال ہے گنہ والی زندگی ہے یا تقوا والی اصلاح کے کی لیے کیا کر رکھا ہے جنت کر کے رکھی ان کے لیے متقیب ہے لہٰذا کامیاب انسان وہ ہے کہ ایک وہ اپنی زندگی میں جو کچھ کوتاہیاں اس سے ہوئی ہیں ان کی معافی مانگے معا لے دو اس کی دوڑ دنیا کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی طرف دنیا کے کام وہ کرے اچھے سے کرے کمائے پیسہ جمائے سب کچھ کرے لیکن اس اس کو نہ اس کو نہ اپنی ضرورت اپنا مقصد جنت کو بنائے اپنا مقصد اللہ رب العالمین کے قد کو اللہ کی دیدار کو بنائیں اللہ کی رضا کو بنائے اس کی دوڑ جنت کی طرف ہو صرف دنیا کی طرف سے دنیا کی دوڑ بھوک تو اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے حقوق ہیں گھر والوں کے حقوق ہیں ذمہ داریاں ہیں نیکی کے کام ہیں ان کے لیے دنیا کے لیے دوڑ ہے اپنی حاجات کے مقصد نہیں جو. اور اپنی زندگی میں کو بنیادی اصول کرائے وہ ایسی چیزوں سے بچے جو جہنم کی طرف لے جانے والی وہ ایسے کاموں سے بچے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے یہ تین باتیں اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے مغفرت کی طرف دوڑو جنت کی طرف دوڑو اور اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ ایک انسان اگر واقعی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کی زندگی میں چیز ہونی چاہیے برائیوں سے برائیاں ہوں گی کون آدمی جس سے غلطیاں نہیں لیکن نادان انسان وہ ہے کہ برائی کر کے اپنے رب کو بول جائے اسے فوراً یاد آنا چاہیے کہ میرا کوئی مالک ہے جس کا حکم میں نے دوڑا وہ تو فوراً اللہ سے معافی مانگے وہ گنہوں کو اپنی عادت نہ بنائے بلکہ تقویٰ کو اپنا شیعار گناہ کو اپنا اخلاق نہ بنائے گناہ کو اپنی عادت نہ تقویٰ کو اپنی تتوا والا ہے لیکن کبھی کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے جیسی غلطی ہوتی فوراً اللہ سے معافی مانگ دیتا ہے ایسے انسانوں کے لیے ایسے بندوں کے لیے اللہ نے جلد تیار کر دی ہے لہٰذا ایک انسان کی زندگی میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے جو اس نے روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنی تمہاری جوتوں کا کسما تم سے قریب ہے جوتے کی لیس جتنی تم سے نزدیک ہے جنت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے وہ نا اور جہنم کا بھی یہی معاملہ ہے جہنم بھی اتنی زیادہ تکلیف ہے کیا مطلب ہے؟ آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے ایسی نیکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی آسان نیکیاں ہیں ایسی آسان جیسے ایک آدمی فوراً جھک کے اپنے جوتے کا تسما باندھ لیتا ہے کیا مشقت ہے سو کیا تکلیف اس میں کتنی مشکل کتنا مشکل کام ہے بہت آسان ہے بعض بڑی آسان ہے لیکن جنت مل جاتی ہے جنتی اعتبار قریب ہوتا ہے گنا اور آسان ہوتا ہے لیکن اس گناہ سے احتجاب کر کے آدمی جہنم کی گہرائیوں میں ڈرنا چاہیے ایک خواہش کتے کو پانی پلا کر جنگل میں رکھ کے اس کو کھانا نہیں دے کے جہازی ہو سکتی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں بلکہ آپ اس سے آگے بڑھئے زبان کا ایک کلمہ ہے اشہد اللہ اشحد اللہ و محمد الرسول اللہ آدمی کبر میں پڑا ہوا ہے شرط میں پڑا ہوا ہے اسلام معلوم ہوا اب زبان سے بس دس سیکنڈ میں गया پڑا مر گیا جنت میں, گیا. اتنا آسان کہ بس دس میں ایک بار زبان سے رہی دل نے اس کا یقین کر لیا حق مانگ لیا اور اتنے ہی کام کو کر کے وہ جنتی بن گیا قبر سے نکل کے ایمان میں آ گیا شرط سے نکل کے توبی پر آ گیا اللہ کے انکار سے نکل کر رسول کے انکار से निकल के اللہ کے اور رسول کے اقرار پر آیا اور جنتی بن گیا کتنا آسان لیکن وہی زبان ہے اللہ کی بات کا انکار کر دیا رسول کی بات کا مذاق اڑا لیا اللہ اور اس کے رسول کی بات انکار ٹھکرا بھی رسم و رواج پر چلنے کے لیے لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے یا پھر دین کا مذاق بنا لیا ذرا سی ہنسی ذرا سا مذاق بس میں نہیں مانتا زبان سے بول دیا کتنا آسان ہے لیکن نہیں مانتا بولنے سے اسلام کے دائرے سے باہر نکل کے جہنم میں ہو جائے۔ آدمی کو چاہیے، چاہیے، امید بھی چاہیے، خوف رکھنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے میری زبان سے کیا نکلتا ہے میری زندگی سے کون سے احمد ثابر ہو رہے ہیں میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف آدمی اپنا حساب کرے آدمی ساری دنیا کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے کون؟ کتنا مالدار ہے کون کتنا کروڑپتی ہے کون کون سی گاڑی بچھا رہا ہے کون کیا پہن رہا ہے آدمی اپنی آخرت کی فکر کریں دوسروں کو دیکھتے دیکھ کے ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اپنی آخرت کی فکر کریں اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس حال میں اللہ سے راضی رہ کر وہ عمل کرے جو آخرت میں کامیاب کرانے والے سیاست کے حالات آدمی دیکھ رہا ہے دنیا بھر کے حالات دیکھ رہا ہے اپنی زندگی کے بارے میں کام فکر ہے گھر والوں کے بارے میں کام فکر ہے اس کی فکر کرنا بہت ضروری ہے تو بعض احمد بہت آسان ہوتے ہی جنت جاتے ہیں جنت میں ہی جہنم میں وہ کون سے جنتی بناتے ان ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سے آمال ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کی یاد ہے ایک بہت ہی آسان نیکی ہے جو آدمی کو جنتی بناتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور ایک صحابی ابولی ابلا वह नाइ वह क्या बयान करते الله कहते हैं कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मररे बि अन्ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे व हु यागिसु गर्सन व एक पौधा लगा रहे थे अबू हुराइरा रضي अल्लाह तआला पौधा लगा रहे थे तो कहा या अबू हुराइरा मन लही तगरिस कह ए हुराइरा فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسِ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَيُسَّ أَصْلٌ اچھا بَاغَ لَغَانَ تُجِبُ بَتَاؤُ اسَّ أَصْلٌ اچھا بَتَاؤُ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ حَذُرُ رِضَاكَ رَسُولُ زُرُورُ بَتَادِي قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ واللہ اکبر بس اتنا اللہ تعالیٰ جنت میں جنت باپ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بدلے جنت میں تیرے لیے پیڑ لگائے گا اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا وہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ چار کلمات اور زبان پر کتنے ہلکے آدمی چلتے پھرتے بیٹھے لیٹے کسی بھی حال میں بول سکتا ہے کوئی مشکل نہیں کوئی مشقت نہیں کوئی تکلیف نہیں نہ گلا سوکھتا ہے نہ کچھ بوجھ انسان کو اٹھانا پڑتا ہے لیکن یہ چار کلمات ایسے ہیں کہ ہر ہر کلمے پر ہر ہر بات پر اللہ تعالی اس کے جنت میں ایک پیڑ لگاتا ہے حقرط میں وہ ان پیڑوں کے سائے میں بیٹھ سکتا ہے اللہ نے فرمایا کہ گھنے سائے جنت یہ آج موقع ہے کل نہیں جو قبر میں چلا گیا اس کے لیے نہیں جو ابھی سانس لے رہا ہے اس کے لیے موقع ہے چاہے جتنے پیڑ لگائے چاہے اپنے باغ کو جتنا گن کر لیں چاہے اپنی جنت کو جتنا زیادہ خوشنما بنا لے اس کے ہاتھ میں اس کے اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے وہاں وہ سامان کرے گا تو اس حدیث یہ بات معلوم ہوتی ہے دنیا بھر کی کتنی باتیں کر لیتا ہے یا وہاں کی حضول باتیں آدمی گھنٹوں باتیں کرتا رہتا ہے بیٹھا رہتا چپ چاپ کرتا رہتا ہے کیوں لوگ اسی وقت کو استعمال کرے کیونکہ یہ لمحات واپس آنے والے نہیں ایک منٹ انسان کی زندگی کا چلا گیا واپس نہیں آئے گا اس ایک منٹ میں کئی بار وہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو یاد کر کے ایک آثرت کے لیے اپنے کوشہ جمع کر سکتا ہے دوسرے یہ کہ اپنے ایمان کی تجویز کر سکتا ہے اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتا ہے کہ دنیا کے مسائل اللہ اس کے حل کرے گا جب وہ اللہ کے قریب ہوگا تو یہ ایک بات بڑی نیکی جس کا اہتمام کرنا چاہیے نمبر دو مسجد کی طرف باوضو چلتا ہے ہمیں کتنے لوگ مسجد جاتے ہیں پابندی سے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن گھر سے وضو کر کے نہیں آتے گھر سے وضو کرنا بہت بڑی نیکی اس پر کیا فہیلت ہے کیا انعام اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خریض میں معلوم ہوتی ہے رسول احرم سلمات جو بھی بندہ گھر میں کرتا ہے یا جہاں بھی وہ ہے کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد میں اچھے سے وضو کرتا ہے یہ بھی نہیں کرتا ہے کوئی حصہ سوکھا نہیں رہتا ہے لاپرواہی نہیں کرتا ہے کامل وضو کرتا ہے تو میامی روبیلا مسجد کے اللہ کے بنے ہوئے گھروں میں سے کسی ایک مسجد میں مسجد کیا اور کر کے پھر مزید کی طرف اِلَّا جتنے بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ اس قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ آدمی پہ بیٹھا ہوا ہے نماز کا فوقت ہوا عزام ہوئی اب ہمیں سے بعض بہت سارے لوگ عام طور سے سیدھے مسجد کی طرف چل پڑتے ہیں آدمی گھر میں اس لیے جا کر ضرورت ہے پارے ہو جائے اور اس کے بعد وزو کیا وزو کر کے خالص نماز کی نیت سے اللہ کے گھر کی طرف چلا کیا ہے کیا تکلیف ہے اس میں وہ ہمیں چاہ کے وزو کرنا ہے گھر پہ بھی وزو کرنا ہے بات تو ایک ہی ہے لیکن جب یہ آدمی گھر پہ وزو کر کے مسجد جاتا ہے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ہر قدم کے بدلے ایک درجہ اللہ تعالیٰ اس کا پوچھا کرتا ہے یہ فضیلت کیوں ملی دو چیزوں کی بنیاد پر ایک گھر سے وزو کر کے جانا دو مسجد میں نماز کی نیت سے جانا یہ دو کام اگر ہم کر لیں تو یہ بہت بڑی نیکی اور یہ بہت بڑا حضر ہم کو ملتا ہے صرف زندگی بھر جتنی نمازیں پڑھ رہا ہے جانے آنے میں کتنے لگ جات مدد ہو کتنی نیکیاں جمع ہوگئی صرف چل رہا ہے صرف چل رہا ہے اس کے علاوہ اگر ذکر بھی کر رہا ہے چلتے چلتے اس کے علاوہ اللہ سے دل کو جوڑے ہوئے بھی ہے وہ کتنی نیکیاں ہیں زندگی اللہ رب العالمی نے اسی لیے دی ہے, کہ تجھ کو موقع ہے جنت میں جتنا اونچا درجہ چاہیے موقع ہے کر لی آج موقع ہے کر لیجیے قبر میں جانے کے بعد نہیں زندگی جب تک ہے تب تک موقع ہے اللہ رب العالمی فرمائیں <تصفح> <تصفح> سے ایک نیکی قرآن کریم کی تلاوت ہے اللہ کا کلام سارے کلاموں میں ساری باتوں میں سب سے عظیم شان کلام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کرتے تھے ان خیر کتاب اللہ سب سے بہترین بات اگر ہے تو اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام سارے کلاموں پر فوقیت رکھتا ہے ویسے ہی جیسے اللہ رب العالمین ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ رہا ہے مخلوق کا کلام رب کے کلام کے برابر نہیں ہو ہے لیکن کیا حال ہم لوگوں کا ہے کہ آج ہم لوگ واٹس ایپ فیس بک اور کسی طرح سے اتنی ساری چیزیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تھکتے ہیں نیند سے بیدار ہوئے پڑے بیت اللہ سے باہر آئے جیب سے نکال کے دیکھا نماز سے پارے ہوئے مسجد سے باہر نکلے بلکہ بعض وقت مسجد ہی میں کسی کا میسج آیا ہے اگر اس کے اوپر دکھائی دے پانچ میسج آپ کے ہیں سوچتا ہے معلوم نہیں بہت اہم میسج کسی کا ہوگا کسی رشتے دار نے دوست نے بھیجا ہوگا بھیج لیتے کیا ہے چودہ سو سال پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے ایک میسج بھیجا ہے ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں ہم کو کتنی فکر ہے کہ میرے رب کا میسج مشوایا ہے میسج کس کو کہتے ہیں پیغام اللہ کا پیغام رسالہ اللہ کی طرف سے آ چکا ہے لیکن ہم کتنی فکر کرتے ہیں اس کو پڑھنے کی سال سال گزر جاتا ہے رمضان میں شروع کرتے ہیں بیچ میں پڑھ کے رک جاتے ہیں پھر جو تھکتے ہیں تو اس کے بعد اگلے رمضانی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر دن آدمی پڑھے کیا وزیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حرفا من کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے اس کے حسنت ایک نیکی ملتی ہے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں دس گنا ملتا ہے ایک نیکی کے بدلے دس گنا سوا ملتا ہے لا اقول الف لاسلام حرف یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف علیف لام مین کہے تین حرف اس نے پڑھے تین حرف کے بدلے تین نیکیاں تین نیکیوں کا دس گنا تیس نیکیاں بیٹھے بیٹھے صرف علیف لام مین کتنے کتنے سیکنڈ گیا اس کتنا وقت گیا اس کے لیے کتنی آسانی تیس نیکیاں تیس نیکیاں آخرت میں ایک نیکی اگر کم پڑ گئی جہنم میں چلا جائے گا تیامت کے دن نیکیاں تولی جائیں گی ایک پڑنے میں نیکیاں ہوں گے ایک پڑنے میں گناہ ہوں گی اگر نیکیوں کا پڑا بھاری رہا جنت میں جائے گا گناہوں کا پلا بھاری رہا جہنم میں چلا جائے گا اس وقت معلوم پڑے گا کہ یہ تیس نیکیاں علی امین کتنا تین ہے بلکہ ایک نیکی کتنی تین ہے سورت الفاتحہ پڑھ جائیں ڈیڑھ سو نیکیاں دس گنا کر دیں ڈیڑھ ہزار اتنی ساری نیکیاں ملتی ہیں سورت الفاتح والے سوتے چھوٹی چھوٹی سوتے ہیں آدمی قرآن کریم یہ آج کل تو بہت آسان ہے پہلے تم سب گھر پہ جا کے کھول کے پڑھنا پڑتا تھا آج کتنا آسان ہے موبائل فون میں آدمی رکھ سکتا ہے اور باوجود رہے کوشش کرے اس کو باوجود چھوئے اور اس کو پڑھیں کیا مسئلہ ہے جہاں بھی وقت ملا آدمی یہ وہ میں سے پڑھنے کے بجائے اپنے رب کے پیغام کو اس کے لیے آخرت کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے ذریعہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے آخری بات کہتے ہیں کہ میں اپنی بات کو ختم کر لوں بلکہ قرآن کریم کی ایک اور قدیلت ہے کہ ایک آدمی خود پڑھے اور اس پر عمل بھی کرے تو نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے ماں باپ کے لیے بہت بڑا اجرہ ہے آج کئی لوگوں کے ماں باپ دنیا میں سوچتے ہیں کہ کاچ ہوتے تو اور زیادہ خدمت کر کے اور زیادہ ثواب پاتے ایسا انسان اپنے ماں باپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے قرآن ہے غلط طریقہ یہ کہ ایک بیٹھے لوگوں کو جمع کرے قرآن خالی کر کے بخشے سنت سے ثابت نہیں صحیح طریقہ کیا ہے قرآن کو خود پڑھے اور اس کے مطابق ہمر کریں اس کا فائدہ ماں باپ کو بھی ہوتا ہے آئیے دیکھتے کیسے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اسے فرماتے منخر القرآن جو آدمی قرآن پڑھے وہ طلام اور قرآن سیکھے صحیح ڈنگ سے پڑھنا سیکھے اس سے زیادہ یہ کہ اس کی معنی سیکھے وہ امیر ابھی اور اس پر عمل کرے تین کام کرے قرآن سیکھے اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے کیا ہوگا سیوم قیامت نوب قیامت کے دن اسے نور کا تاج پہنایا جائے قیامت کے دن اسے نور کا تاج پہنایا جائے گا دنیا کی کی اور اس کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا عزت کا لباس کہ دنیا بھر کا کوئی لباس دنیا کی ساری نعمتیں بھی اس کی قیمتیں بن سکے اتنا قیمتی لباس کو بھی ماں کو بھی پہنایا جائے گا کہ ساری دنیا بیچ کے بھی جو قیمت آئے گی اس کی قیمت نہیں بن سکتی اتنا مہنگا اتنا آ اتنا قیمتی لباس ماں باپ کو پہنا جائے گا سینا ماں باپ خوشی کیوں, کیوں پہنایا گیا ہم کو یہ لباس ہم نے ایسا کیا کیا تھا کہ ہم کو یہ لباس دیا گیا پیار کما القرآن تمہاری اولاد کے قرآن کا علم حاصل کرنے کی تمہارے اولاد کے قرآن کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا سیکھنا, اس کو پڑھنا, اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے آخرت میں بلکہ ہمارے والدین کی امام مذہبی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور شیخ القباری نے اسیا میں اس حدیث کے بارے میں تھا کہ حدیث حاصل نہیں, رہی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے اور سیکھنے اور پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفی پتا فرمائے اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کے مسائل کو حل فرمائے جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں اور کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے سے نجات دے سیاسی اعتبار سے جتنی پریشانی مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین ان کے مسائل کو حل فرمائے مسلمانوں کی جان اور مار اور عزت کی حفاظت فرمائے عبادت اللہ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُوا